الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل قلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سادة الله العظيم رب شرح لي صدري ويكتر لي أمري وحل العقدة من دساني يفطه قولي آمين يا رب العالمين قال ما يتيباك تجرا طیبہ کیسی ہے طیبہ وہ قول ہے اور کلمہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں جس پہ بات مکمل ہو جائے بات پوری سمجھ لگ جائے جسے آپ سنٹنس کہتے ہیں یہ ایک کلمہ ورڈ کو کلمہ نہیں کہتے لفظ کو نہیں کلمہ کا مطلب ہے ایسا جملہ جس سے مقصد واضح ہو جائے یہ پاک جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو واضح کر دیتا اللہ اور بندے کے درمیان اس کلمے کا رابطہ ہے ربط ہے یہ واسطہ ہے یہ انٹر لنک بندے اور رب جتنا ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہم زیادہ مضبوط ہوں گے اتنا ہم رب سے جڑیں گے جتنا اس سے دور ہوں گے یعنی اس کے مقاصد سے دور الفاظ سے نہیں جتنا ہم اس کے حقوق اس کے لوازمات کی طرف سے غفلت برتیں گے اتنا ہم رب سے غافل ہوں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرائے طیبہ کی تھی ہے اور شجرا جو ہوتا ہے اس کے دو جزب ہوتے ایک تو وہ باہر نظر آ رہا تھا تنہ ہے ٹینیا ہیں, ہیں اس کے ساتھ کوئی پھل لگا ہوا نہیں لگا ہوا دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا اس کو آپ روٹس کہتے ہیں وہ نظر کوئی نہیں آتا لیکن درخت کھڑا اس پر ہوتا ہے اگر وہ کمزور ہو تو درخت اوپر جتنا گھنا ہوگا جتنا پھلدار ہوگا اتنا جلدی گرے گا اس لیے کہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا یہ دو حصے ہوتے ہیں درخت ایک بیج کلم طیبہ کا جب ہم تفصیل سے ایمان نے مفصل میں جاتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے اقرار باللسان بلسانی تصدیق بالقلب وہ جو تصدیق بالقلب ہے وہ بیج ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا بازار درخت عبداللہ ابن نے کے یہاں بھی لگا ہوا تھا کلمہ پڑتا تھا نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا حضور کے پیچھے پڑھتا تھا پہلی صف میں پڑھتا تھا درخت کو پھل بھی لگا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن کیونکہ تصدیق بالقلب نہیں کو نہیں تھی اس درخت راجا جب بھی مصاحب کی ذرا سی دی چلتی تھی تو عبداللہ ابن لم سلم پڑ جاتا جب جب کوئی آزمائش آتی تھی فیل ہو جاتا تھی تو وہ بیج جو شجرا کا ہوتا ہے درخت کا تصدیق بالقلب جو ہے وہ اس کا بیج ہے اقرارم باللسان جو ہے وہ اس کی شوٹ ہے اس میں سے نکلا ہے اس کے بعد اس درخت پر پھر جو احمد ہوتے ہیں وہ پھل ہوتے ہیں مرغی انڈا نہ دے تو زبا کر لی جاتی ہے گائے بھینس کتنی بھی خوبصورت ہو پھل نہ دے تو کسائی کو دے دی جاتی درخت کتنا بھی خوبصورت ہو گنا ہو پھل نہ لگے تو کاٹ کے جلا دیا جاتا درختوں کے موسم ہوتے اس درخت کا موسم کوئی نہیں فرمایا تو اکلاحا کو یہ ہر موسم میں پھل دے جس کو سدا بہار گئے یا جسے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصلیں گلورانہ کا نہیں پابند فصل کہتے ہیں نا موسم کو فصلیں ربی جو ہوتا ہے ربی کا موسم بہار کا موسم تو اس کو گلورانہ کا موسم کہتے ہیں. پھول نکلتے ہیں نا اس میں پتیاں نکلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نغمہ فصلیں گلورانہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ تو سکھ ہو یا دکھ بل متراہ ونشت بل طبیعت مانے یا اس کو منوانا پڑے ہم جڑے ہوئے اس کلمے کے ساتھ اگر اعمال کا پھل نہ لگے کلم طیبہ کے درخت پر ماسال و کالماتی بہتراتن طیبہ ثابت جاڑ خوبی ہوئی ہوگی جمی ہوئی ہوگی تو فرع حافظ تمام آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی فصلیں ہوتی ہیں یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے آپ کوئی بھی چیز پالک لگائے تو اتنے کھوتے جن کا دماٹر لگائے تو ہی نہیں سنبھلتے ہم نے ایک دفعہ سیوی ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ سورج مکھی کا پودا لگایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ففٹی ٹو جو ہے وہ پھول لگے ہوئے تھے ففٹی ٹو پھول لگے ہوئے اور سب سے بڑا جو پھول سب سے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک فٹ سے زیادہ قطر تھا لیکن مزہ کی بات ہے کہ سارے کھوکھلے تھے اندر گری کوئی نہیں جب ہم نے اس کو کھولا تو ہم توڑتے جاتے تھے اور توڑنے میں تکلیف کی کوئی ضرورت ہی بات ہے دوبائیں تو دو پچ جاتا پتا ہوتا تھا اندر کچھ نہیں کیوں نیچے جار کوئی نہیں کہہ رہی جڑ جڑ کوئی نہیں تو ذرا سی آواز چلتی ہے تو وہ پالک لمبی پڑ جاتی ہے کہ نہیں پڑ جاتی لیکن نیچے جڑ کوئی نہیں جو بھی چیز آلو آپ یہاں لگائیں تو وہ بندے کے جناب شانوں تک ہو جاتے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں وہ آلو اوپر سے ان کا قد نیچے کچھ بھی نہیں لگا اگل اصل ثابت جار جڑ مضبوط نہ ہو تو اوپر جو اعمال ایسے تو نہیں ہے نا امال تو بڑی بڑی آزمائشوں کا نام امال ہے میرا نماز پڑھنے کا نام آمال نہیں ہے تیامتوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو جس کی فوٹو کاپی ہمیں ملی ہے اپنے امی عباس سے ہم نے کبھی غور نہیں ایک چیز ہمیں اسلام ان سے مل گیا سکھوں کو سکھ ماں با... سکھ ازم ماں باپ سے مل گیا ہندوؤں کو ہندوئزم ماں باپ سے مل گیا وہ پیداشی سکھ ہو گئے وہ پیداشی ہندو ہو گئے ہم پیداشی مسلمان ہو گئے نہ انہوں نے غور کیا نہ ہم نے غور کیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہمیں مسلمان بنانے میں ہم نے آپشن تو لیا ہی نہیں ہم نے تو اگریمنٹ سائن کیا ہی نہیں جیسے شیئرز بے ہوتے ہیں نا بیچتے ہیں باپ کے منتقل ہو جاتے ہیں اولاد کو ہمیں تو یہ باپ سے اولاد کی طرف منتقل ہوئے ہم نے کبھی تر کو اختیار کا معاملہ نہیں کیا سوچا نہیں کہ اس کا کیا کیا کمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کلمے کا کوشیر کہتا نا چونبا گوئم مسلمانم فلرزم کیا میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کیوں کہ دانم مشکلات لا الہ را مجھے پتہ کہ لا الہ کی مشکلیں کیا ہے یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کی ایک ہمارا وجود ہے ہماری اولاد ہے ہماری دنیاوی زندگی ہے دنیاوی مفادات ہیں سونے چاندی کی لالچ ہے زمینوں کی لالچ ہے ایک تو یہ پٹھو ہمارے پیچھے باندھے ہوئے ہیں سارے آپ کو پتا جب فوجی کو سزا دیتے ہیں تو پٹھو باندھ کے دیتے ایک تو یہ سارے ہمارے پیچھے پٹھو باندھے ہوئے یہ وزن یہ ہمیں زمین کی طرف کھینچتے اڑان ہے بلندی کی یہ اوپر لے کے جاتا ہے وہ لاؤ شینا لارفا ہم نے انہیں اپنی آیتیں دی تھیں کہ ان کے ذریعے ان کو ذریعہ بناؤ بلند ہونے کا ہم اوپر سے نیچے آئے اب ہمیں اوپر جانا ہے واپس آیات ہمیں وہ ذریعہ مہیا کرتی ہیں اللہ کی آیات اور یہ اسباب جو میں نے عرض کیا علائق جو ہمارے رشتے ناطے ہو گئے دولت کے ساتھ ہمارا جو پالک ہماری شخصیت بٹی ہوئی ہے. یہ کروں یا وہ کروں یاد رکھیے بڑے بڑے عجیب امتحان آتے ہیں بعض دفعہ بندے کے سامنے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوتا یا تو وہ مسلمان ہوتا ہے اسے اسلام کو پکڑنا پڑتا ہے یا اسے دنیا کو پکڑنا پڑتا ہے ویسے تو یہ پیرل چلتی رہے تو چلتی رہیں لیکن ایک نیک جگہ ایسی آتی ہے جہاں دونوں میں سے کسی ایک کو آدمی بچا سکتا ہے اور یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو کون عزیز ہے اللہ عزیز ہے رشتہ داریاں عزیز ہیں اللہ عزیز ہے دولت عزیز ہے اللہ عزیز ہے وطن عزیز ہے اللہ آخرت عزیز ہے یا دنیا عزیز ہے آپ صرف ایک کو چن سکتے ہیں آگے دو نہیں جا سکیں گے آپ دیکھتے ہیں نا کہیں سر تنگ ہوتی ہے دو ٹریک کی جگہ ہوتی ہے پیچھے جو سر کھلی ہوتی ہے تین ٹریک گاڑیوں کے بن جاتے ہیں لیکن آگے تین ٹریک نہیں جا سکتے سائیڈ والی گاڑیوں کو اندر جانا ہوتا ہے جگہ دو ٹریک کی ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں سنگل ٹریک ہے یو ہیو ٹو لینی ون اپ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے ہی آگے جاؤ گے ایک صاحب ہے ریسکیو کمپنی ان کی اپنی پرائیویٹ دفعہ سیلاب آ گیا ان کے اپنے علاقے میں اپنا ہیلیکاپٹر ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ بچانے کے لیے کس کو ان کا باپ اور بیٹا بارہ سال کا ادھر ہوتے ہیں ڈھونڈتے ہیں وہ دونوں پانی میں بہ جاتے ہیں ایک جگہ درختوں کی شاخوں میں وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس بچانے والے کا باپ بھی اور بیٹا بھی بجاتا ہے دونوں نیچے پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہے دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے اس کے بیٹے نے بھی اس کے باپ نے بھی اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا اور فیصلہ بھی لمحوں میں کرنا ہے اس کے لیے کوئی ایک مہینہ دو مہینے نہیں سیکنڈ ہے جس میں اس نے فیصلہ کرنا اس لیے کہ اب دونوں کے ہاتھ چھوٹنے والے کسی ایک کو اس نے بچانا ہے دوسرا بہ جائے اب اسے ایک سیکنڈ کے اندر کبھی اسے اپنا بیٹا اپنی جولی میں بیٹھا ہوا کھیلتا نظر آتا اور کبھی اسے اپنا آپ باپ کی گود میں بیٹھا ہوا کھیلتا نظر آتا پکڑے ادھر وہ پاپا پاپا کرتا ہے باپ تو بول بھی نہیں سکتا بوڑھا ہے وہ التجا بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں بیٹے کا امتحان وہ گاؤں میں وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے باپ کی طرف دیکھتا ہے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور سر جھٹکتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے آخر وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے پھینک دیا بیٹا اس کا بیگا کیوں اس لیے کہ باپ فری پیمنٹ کر چکا ہے اولاد سے تو وہ پیار کرتا ہے نا اولاد نے تو ریپے کرنا تھا کرنا تھا بابا اس پہ اپنا سب کچھ لگا چکا تھا یہ ریل واقع ہے. یہ امتحان ہے آپ کو کسی وقت وہ ویسے تو چل رہا ہوتا ہمارا چوری فراڈ رشوت سارا کو ساتھ ہماری مسلمانی بھی چل رہی ہوتی لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ آئی یو آر ود آس آر ود یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ہو تمہیں کسی ایک کو چننا پڑا یا تو تم ہمارے غلام ہو یا اللہ کے غلام ہو یہ وہ آپشن ہماری دنیا خراب ہو جائے گی ہمارا فلاں ہو جائے گا پتہ نہیں کیا کیا نقشے آپ اور فلو سے نیت سے غلطی ہو جائے یہ امتحان ہے اور بھی مثالیں ان امتحانوں اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں کہ ہم کس وقت تک مسلمان تھے اور کس وقت وہ اسلام ہم سے چلا گیا ہمارے پاس کارڈ ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا اس میں پیسے ہیں یا کوئی نہیں ہے یہ تو پتا قیامت کے دن چلے گا جب یہ کلمے کا کارڈ مشین میں لگے گا عامال کا بیلنس ہوگا تو پتا چلے گا کہ ویلڈ ہے یا نہیں یا ہم ایک خواب دیکھتے رہے دنیا میں یہ درخت کلمہ طیبہ کا درخت ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اللہ یا غیر اللہ میں سے کسی کا ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے فمعی یقر بتاوت و یو ام بہ فقست ایمان باللہ کے لیے تابوت کرنا پڑتا دونوں ساتھ نہیں فام یکر بابوت وم بلا پہلے کفر کرے تابوت کا اور پھر اللہ پر ایمان لائے یہ دونوں پچھلے سے طلاق لیے بغیر نئے سے نکاح نہیں ہوتا شریعت یہ نہیں مانتا یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے اس سے جان اس کا انکار لا لا الہ پہلے جان فراخ خالی کرو پھر اللہ اب لا الا اللہ یا لا لہا اللہ ہم کا مطلب کیا ہے اللہ کو اللہ ماننا اور آسمانوں پر اس کو متصرف ماننا الا ہے آسمانوں کا نظام چلا رہا ہے دنیا کا نظام ہمارے ہاتھ ہم اسے الا مانتے آسمانوں میں اللہ ہے زمین میں نہیں حاجت پوری کرتا ہے آسمان والوں کی پوری کرتا ہے زمین پر کچھ اور لوگ اللہ کا دعوی یہ ہے کہ وہ آسمانوں کا علاب ہے زمین کا علاب یہ جو آپ کو ماڈریٹ نظر آتے نا نہیں اس طلحی ماڈریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو لیکن آسمانوں کی ہے ماڈریٹ کا آگے اگلی آیت میں ذکر آئے گا ماڈریٹوں کا بھی. وہ کہتا ہے واہو اللہ الہ وہ جس طرح آسمانوں میں یکتا ہے اسی طرح زمین میں بھی یکتا ہے وہ آسمانوں کا بھی علا ہے وہ زمین کا بھی علا ہے وہ یہ چاہتا کہ جس طرح آسمانوں پر اس کے سامنے دم نہیں مارا جاتا زمین پر بھی دم نہ مارا جائے ایسا نہیں ہوتا جیسے گورنر ہے تو وہ گورنر پنجاب ہے سندھ میں اس کی نہیں سنی جاتی اللہ الا تو ہے مگر آسمانوں کا زمینوں کا نہیں اور اس نے جو رسول یہاں بھیجے تھے خلیفہ جو بھیجے تھے یہاں پر کیوں بھیجے تھے وہ ربا کا فکبر جا کے زمین پر رب کی کبریائی کو نافذ کرو اور اللہ کے قوانین اس طرح لاگو ہوں جس طرح باقی کائنات میں لاگو ہو رہے وہاں زبردستی ہو رہے ہیں یا اختیار سے ہونے چاہیے عیشا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ جب تک تیری مرضی زمین پر بھی اس طرح پوری نہ ہو جس طرح آسمانوں پر پوری ہوتی آسمانوں پر الہ فران بھی مانتا تھا وہ اقتدار میں الہ کو شریک کرنے کے لیے نہیں مانتا وہ چاہے زمین پر وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں اس کے معبود پہ وہ چڑھاوے جا کے چڑھاتا تھا سجدے کرتا نو پارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی قوم کے سرداروں نے اس کو مشورہ دیا موسا و قوم سے کیا پچھوڑ دے گا اور اس کی قوم کو زمین میں جو انارکی پھیلا دیں یعنی جب تیری بات نہ ماری جائے تو انارکی پھیل جائے گی اللہ کی بات نہ مانی جائے تو کوئی انارکی نہیں پھیل یار دنیا میں میں نے ایک بھی آفس بیرر ایسا نہیں دیکھا کہ جو سرکولر پڑھنے کے لیے ایشو کرتا اور عمل کرنے کے لیے نہ ایشو کرتا یا مجھے کوئی بتا دے کہ فلاں کلارک صرف اس لیے آرڈر جاری کرتا ہے کہ اس کے آرڈر کو پڑھ لیا جائے اللہ کو کیا سمجھا تم نے یہ سارے اس نے پڑھنے کے لیے دیے تمہیں عمل کرنے کے لیے نہیں دیے بڑا اچھا آپ کا گمان ہے رب کے بارے میں ما قدر اللہ حق کا قدر ہے تم نے قدر نہیں کی اللہ کی جتنی کی قدر تھی تم نے اسے کوئی مقام نہیں دیا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارَ تم رب کے بارے میں پر پروکار سوچ کے انہی سوچتے پر پروکار زن کے انہی رکھتے اس نے یہ جو سرکولرز کا مجموعہ ہے قرآن حکیم اس کی کمانڈز کا مجموعہ ہے اس کے حکامات کا مجموعہ ہے آنڈی رکار تمہارے پاس ہے صرف اس لیے دیا ہے تمہیں کہ یہ پڑھ لیا کرو اتنی نیکی ہیں تمہیں مل جائیں گے عمل نہ کرو میں نے دیکھا جب سرکولر سب سے پہلے تو ہیس جو اتارٹی ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے پھر نیچے وہ ریفر کرتا ہے اور اس پہ کیا لکھتا ہے بھی یہ آپ کی انفارمیشن اور عمل کرنے کے لیے لم ولی اس لیے نہیں کہ آپ کے علم میں آ جائے مگر آپ ڈیوٹی پر اس ٹائم میں نہ آئیں سرکولر میں لکھا ہے نو بجے سے ڈیوٹی ہے آئیے آٹھ بجے سے ڈیوٹی آپ دس بجے ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہیں جی میں نے صبح نماز کے بعد دس دفعہ یہ سرکولر پڑھ لیا یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا اس کو پڑھنے کا ثواب ایکسٹرا ہے مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے عمل پر اوور ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیوٹی پر کوئی بندہ دو بجے تک ڈیوٹی پر نہیں گیا ڈھائی بجے ٹہلتا وہ چلا جاتا میں دو گھنٹے وہ ٹائم لگانے آیا ہوں ایسا کسی میٹ میں, میں آپ نے ہے ایسا ہوا ہے واہ اللہ جی کس چمائے جس طرح وہ آسمانوں پر حکم دیتا ہے اور مانا جاتا ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ زمین پر بھی وہ حکم دے اور وہ لاگو ہو جائے یہ ہے وہ رب کا فکبر رب کی بڑائی کا زمین پر مظہر ہم تھے زمین پر رب کی بڑائی ہماری بڑائی سے ظاہر ہوتی تھی ہم غالب تھے تو زمین پر رب غالب تھا ہم جو ڈوبے ہیں تو رب کو بھی ہم نے ساتھ اس کے نام کو بھی ڈبو دیا بےزتی کس کی ہو رہی دو حیثیت ہے نا ہماری جب کوئی ٹیم کھیلتی ہے تو ایک تو ان کا اپنا ذاتی سکور ہوتا ہے نا ذاتی کیریئر ہوتا ہے ایک ملک کا نام ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو کوئی نہیں کہتا جب دہاد ہار گیا ہے یا وکار یونس ہار گیا کیا کہتے ہیں پاکستان اتنی سے ہار گیا پاکستان اتنی وکتوں سے جیت گیا ہے ایک تو ہماری ذاتی جو جوتے پڑ رہے ذاتی بےزتی ہے نا ہماری اور ایک ہماری وجہ سے جو رب کا نام ڈوبا ہے فوجے تو ہم ہے نا نوے ہزار نے ہتھیار ڈالے تھے بڑا روحت تھے اب تو ایک ارب اور پتہ نہیں کتنے لاکھ نے ہتھیار ڈال دیے رب بڑا خوش ہوگا میری فوج ہار گئی ہے آسمانوں پر وہ شادیاں نے بجوار ہوگا فرشتوں کو کہتا ہوگا کہ کھڑے ہو کے تعریف کرو یو بار ہی بے تم کا تمہاری وجہ سے رب فرشتوں میں فخر کرتا ہے جب تو مشکلات سے دو چار ہوتے ہو پھر نکل جاتے ہو تو رب فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے دیکھا واہ زمین پر اس کی بڑائی ہم نے نافذ کرنی ہے ہمارے ہاتھوں ہونی ہے اگر وہ خود یہ کام لے تو ہماری ضرورت کیا یہ مشورہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی دیا تھا حضرت موسی علیہ السلام کو کہب کا فقاتلا انا ہا ہنا کا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں شہر خالی کروا دیں ہمیں فلسطینیوں سے پھر ہم اس میں داخل ہوں انفیا قومن جباری لن ند کو حتا یخ رجو منا فع یخ رجو منا فنا پہلے تو اور دندا لے جا سب بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ اور تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے یہ دونوں شہر خالی کروا جب شہر خالی ہوا تو دور سے پرنا مار دینا میں آ جاؤں انہوں نے بڑا سمجھایا دیکھو رب نے لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ اس کی سنت ہے کہ قبضہ تم نے لینا ہے ملباب دروازے سے اندر تو داخل ہونا آگے کرس میں دیکھو ہمت تو کرو نا کالو یا مسا اندہ ابدن نیور تب ہم داخل نہیں ہوں گے حتیہ یا من جب تک وہاں سے نکلے نہ ہم نہیں داخل ہوں وہاں محسور ہو کر جو یاسر الفاظ الفاظ اتمال کی جو ان الفاظ کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے اسے پتا کہ یہ شارون کے لیے بہت بڑی دھمکی تھی اس نے کہا تھا جبارین ہم وہی جبارین قوم ہیں. تمہارا نبی تمہارے پہلو میں تھا تمہیں ہمت نہیں ہوئی تھی ہمارے شہر میں داخل ہونے کی ہم وہی نہ جب کرماتے یہ سنت ہے رب کہ زمین پر اس کی بڑائی ہم نے نافذ کرنی ہے ہم نے لاگو کرنی ہم نے اس نے اختیار دیا ہم اپنے بدن پر اس کی بڑائی لاگو نہ کریں چوریاں چکاریاں کرتے رہے بدماشیاں کرتے رہے جبر نہیں کرے گا اس طرح باقی زمین کا حال ہے باقی ملکوں کا حال ہے یہ ایک امتحان تو ہر لمحہ وہ پھل دیتا ہے ہم جب لکھتے ہیں پڑھتے ہیں لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو ایک سرنامہ لکھتے ہیں جب آپ کا موبائل کھلتا ہے تو اس پہ ایک مونوگرام گرام سا آتا ہے جو بھی آپ بھر لیں اللہ اکبر بھر رہے ہیں بسم اللہ بھر لیں آپ یا نوکیا کا اپنا جو ہے وہ ایک سیور سا ہوتا بندہ مومن کی کتاب کا دیباچہ لکھا جاتا ہے اللہ کے نام یہ کلمہ اس کی زندگی کا عنوان اور ساری زندگی اس کلمے کے گرد گھومتے یہ وہ کتاب ہے یہ جو زندگی ہے یہ فل واقعی ایک کتاب ہے کتاب کے دو طریقے ہوتے ہیں نا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے تو خود ٹائپ کرتا ہے خود لکھتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بول رہا ہوتا ہے اور اسٹینو لکھ رہا ہوتا ہماری زندگی چونکہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں تو اس نے ہمیں اعزاز بخشا ہے یہ اپنی کتاب ہم خود ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بائیوگرافی آٹو بایوگرافی اس میں کوئی گاڑی کے سٹیرنگ کے ساتھ لکھوا رہا ہے کوئی حل اور کھرپے کے ساتھ لکھوا رہا ہے کوئی قلم کے ساتھ کوئی تندور پہ کھڑا ہو کے روٹیاں لگا رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے کوئی کپڑا جو ہے وہ ناپتا ہے دکان کے اندر تو وہ اپنے اس گز اور میٹر کے ساتھ ناپ رہا ہے ہر بندہ جہاں ہے وہ اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے لکھنے کے اوزار مختلف کسان <تصفح> کھیت میں لکھ رہا ہے دکاندار دکان میں لکھ رہا ہے جو آفس ہے وہ آفس کے اندر لکھ رہا ہے جو انجینئر ہے وہ فیلڈ میں جا کے لکھ رہا ہے کس ترتیب سے وہ مٹیریل ڈلواتا یہ سب کچھ ریکارڈ اور قیامت کے دن آپ کو دی جائے گی کہ یہ ہے اکرا کتاب اک اکرا کتاب اپنی کتاب پڑھ یہ زندگی ہے ہماری زندگی کتاب ہے ہم لکھوا رہے ہیں اچھی یا بری ہمیں دیا جائے گا صاحب آپ اپنی کتاب پڑھ لیں ایڈٹ کریں دیکھیں اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی ف حب میں اپنی کتاب پر ہی کو محاسب مقرر کرتا ہوں خود اس کا ایڈٹ کرو دیکھو کہیں کوئی غلطی ہوئی مومن کی زندگی اس کلمے کے گرد گزرتی ہے اور جب یہ کلمہ خطرے میں پڑ جائے ایک طرف اس کا وجود ہے ایک طرف اس کا رب ہے اسے کسی ایک کا ہی ہاتھ پکڑنا ہے وہ مٹ جاتا ہے مگر ہاتھ رب کا پکڑنا یہ وجود کٹ جاتا ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لوگ گسیٹتے پھرتے ہیں سڑکوں پر اس کو وہ اس کا سٹنا اس کا گرنا تو قبول کر لیتا ہے وہ رب والے جھنڈے کا گرنا قبول نہیں آپ نے دیکھا تین جیت چہابا عبداللہ اپنے نے جعفر جافر تیار حضی اللہ تعالیٰ نے اور زید بن ہارسہ جو کبھی زید بن محمد ہوتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ڈیڑھ دو فٹ کے جھنڈے کی خاطر انہوں نے گردنے کٹوا دی ہاتھ کٹوا دیے اس جھنڈے کے ساتھ کلمے کی عزت جڑی ہوئی تھی انہوں نے وجود یہ وجود جس نے ویسے بھی کل ختم ہونا ہے جب گاڑی کینسل ہو جاتی ہے تو بعض تو کوئی دو سو دو کی بک جاتی ہیں بعض میں نے دیکھا کہ خود سو روپیہ گراج والے کو دے کے ادھر دینی پڑتی ہے اب جان چھڑانی پڑتی اس نے ویسے بھی کینسل ہو جانا ہے آج ریٹ لگا ہوا ہے وہ کھپا دیتا وجود کس کو پیارا نہیں ہوتا اولاد سامنے ہوتی ہے پتہ آتا ہے اولاد کا مستقبل ہے فلاں دیکھنا ہے فلاں دیکھنا ہے فلاں دیکھنا ہے تو وہ یہ لموں کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت اچھا جب کف جاتا تو رب کہتا اب اسے مردہ نہیں کہنا اسے مردہ نہیں کہنا ولا کا کوئی اور مت کہو ان کو مردہ جو رب کی راہ میں قتل ہو جاتی بلا یا ان بلکہ اصل زندہ تو وہ ہیں بلا کے لا کا شرون شعور نہیں ہمیں زندگی کے یہ جو دنیا کا ورژن ہے زندگی کا ہمیں اس کی پتہ نہیں کب آتی ہے کیسے آتی ہے کیسے رہتی ہے ہمارے اندر کیسے نکل جاتی سو جاتے ہیں تو روح کہاں جاتی اندر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکی تو آخرت کی زندگی کی ہمیں کیا شور ہو سکتا اس کے بعد فرمایا کہنا نہیں سمجھنا بھی نہیں ان کو یعنی ایک تو یہ کہ اندر آدمی سمجھ تو رہا ہے لیکن منہ سے نہیں کہتا کہ کہیں کافر نہ ہو جاؤں منہ پر پابندی نہیں لگائی فرمایا والا بنو کی دماغ بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی میں قتل ہو گئے کہ وہ مر گئے بل ایندہ <مِرزَقُونَ> تم زندہ اسی کو کہتے ہیں نا جو کھاتا پیتا ہے وہ اپنے رب کے یہاں رزق دیے جا رہے ہیں. ان کی رزق کی فائل بند نہیں ہوئی ہم جب فیصلے ہو جائیں گے قیامت میں اور جنت جہنم میں چلے جائیں گے تو کھائیں پییں گے اور اگر انہوں نے کھانا پینا شروع کیا ہے تو اٹ مینز کہ وہ اپنے اینڈ کو پہنچ گئے ڈائریکٹ فلائٹ وہ اس کو بائی پاس کر کے گئے میں یہ ہے کلمہ طیبہ آج حملہ اس پر ہوا ہے یہ جو جنگ ہے یہ عقائد کی جنگ ہے اس معمولی معمولی جی متوجہ میڈیا پہ چل رہی ہے اور میدان میں چل رہی ہے پھر انا لرز مت ان قلیلون یہ گینگسٹرز ہیں چاندے ان لانا اور انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے وہ ان لا حاضرون اور ہم سارے خبردار ہیں ہمارا کولیشن خرج نہ ہو ان جناتی ہوں مقام ان کریم ہم نے انہیں اٹھایا پھر ان ڈرائنگ روموں سے اور ان بیڈوں سے اور ان بہترین سڑکوں سے پھر لے آیا ہم ان کو اس جگہ جہاں ان کا انجام ہونا ہے یہ ہر زمانے میں ہوا ہے ایک وقت آتا ہے کہ برائے راست حملہ جو ہوتا ہے وہ عقیدے پر اسے چھوڑ دو زمین پر رب کی بڑائی کے گنگانا چھوڑ دو یہ پولیٹیکل اسلام ہمیں منظور نہیں ہے جو یہ کہہ کہ زمین پر اللہ کی حکومت آسمان سے کوئی کمانڈ دیتا ہے اور زمین کے بارے میں یہ ورڈ ہماری ہے ہمارا آرڈر اس پر چلے گا ہماری مرضی چلے گی کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا جو بولے گا مٹا دیا جائے آج یہ نعرہ ہے آگے چلیے فرمایا وہ مثل و کلمتن حمیدہ اس ایت کا اینڈ ہوتا ہے و یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذكرون اور اللہ یہ مثال لوگوں کو اس لیے بیان کر رہا کہ وہ اس کو ذہن میں رکھیں اپنی میموری میں پیڈ کر لیں یہ تذکرون ہر وقت ان کے یہاں وہ احزار رہے اس کا کہ کیا ہونے جا رہا کتنا اہم مرحلہ وہ ہما سا لو کلم یہ کلمہ خبیسہ ہے جو کہتا ہے نہیں زمین پر کوئی خدا نہیں اس وقت فرون کہتا تھا بعد میں کچھ اور کہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر ہوگا ہم بھی مانتے ہیں ان کے ڈالر پر بھی لکھا ہوتا ہے ان گارڈ وی ٹرسٹ لیکن آسمانوں پر یا چرچ کے اندر یا مسجد کے اندر باہر سڑک ہوٹل سینمے گلیاں دکانیں بزنس بینک ان کے ساتھ رب کا کیا تعلق ہے وہاں کی ریچوئل ہم بھی شریک ہو جائیں گے فران بھی شریک ہوتا ہے بادل گاہ میں وہ بھی جاتا تھا قوم کے ساتھ نمرود بھی جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ تو اس نے بھی کیا تھا نا انا احی و امید ہم بتا ڈالیں گے دعوی خدائی اس نے بھی کیا تھا لیکن زمین پر کیا تھا آسمان والے کو وہ بھی مانتا تھا انہیں کی تو ٹانگے بازو شازو توڑے تھے نا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ بے خدا نہیں تھا آسمانوں پر مانتا اور رب کہتا نہیں زمین بھی میری حلال امر یس الن سما وات جس طرح آسمانوں پر اسی سے سوال کیا جاتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے کہ زمین پر بھی اسی سے سوال کیا جائے نہ دانتے آسمان پر کوئی اور ہیں نہ زمین پر ہیں یہاں جو بھی ہے وہ ہمیں مانگتا ہوئی نظر آتا ہے منگتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام بھی اسی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں ہمیں حضرت ایوب بیماری کے لیے اسی سے مانگتے ہوئے شفا نظر آتے ہیں قید ہیں حضرت یونس تو اسی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مانگ رہے علیہ اسلام جیسا نبی کھڑا تو کہتا ہے میں فقیر ہوں میں مانگتا ہوں من خیر فکیر اللہ میں فقیر ہوں آسمان والے بھی اسی سے مانگتے ہیں اور زمین پر بھی اسی سے مانگا جانا چاہیے یس الہ منتوات کلّا یومن ہوا پی شان شان کی جمع ہے شون شون شامل شون کہتے ہیں افیئر کو معاملات کو کھلا یومن ہوا فیشان وہ ہر وقت ہر لمحہ کسی نہ کسی معاملے میں لگا ہوا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں گیا وہ نیچر کا پابند نہیں ہے وہ لگا ہوا ہے کس میں لگا ہوا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی دعائیں پوری کرنے کلم خدیثہ جو یہ کہتا ہے ہماری زمین ہمارا قبضہ ہمارا یہ کلمات ہیں اج تستت من فوت الارض یہ زمین پر سے اخاڑ لیے جاتے ہیں مالہ من قرار اس لیے کہ جڑ کوئی نہیں سب نامو بالکل اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو یثبت اللہ اللہ جی نا من لیکن قولے ثابت کے ذریعے اگر کسی کے پاس قول ثابت ہے ہی نہیں تو بچے گا کیسے لائف جیکٹ یہ کلمہ جو ہے کہیں اس کی مثال دی گئی یہ جو کشتیوں والے چلتے ہیں انہوں نے اپنی کشتی کے پیچھے ایک لمبا رستہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے کشتی چل رہی ہے تو وہ پیچھے تیار رہا ہوتا ہے بائی دا وے اگر ہمارے سٹاف میں سے رات کو کوئی گر جائے ہم سوئے بندہ رات کو اٹھائے اور اسے چلنے کی عادت ہے تو وہ سیدھا گرم کر کے نیچے چلا گیا تو کشتی کی آواز میں پتا تو کوئی نہیں چلتا تو یہ رستہ ایسا ہے کہ وہ پیچھے کو پکڑ لیتا تھا بندہ اور ساتھ رونا چیخنا شروع کر دیتا تھا مر گیا ہو بچا ہوئے ہے تو لوگ اٹھتے تو اس کو پکڑ لیتے بعض نہیں پتا چلتا تو اس کو پکڑے رہتا تھا جب کشتی کنارے پہ پیچھے دے تو کوئی چمٹا ہوا اس کی مثال دی اس رسے کے آخری حصے میں کڑا پڑا ہوا تھا لوہے کا کڑا اس میں ڈالا ہوا تھا کہ اگر پکڑنے کی ہمت نہ رہے تو اس میں ہاتھ پھنسا لے اپنا تاکہ کاسٹتا رہے اس کے ساتھ فرمایا فرمائی وسکا <وَتِلْبُسْكَة> اس نے بڑے پکے کڑے پر ہاتھ ڈالا جس نے کفر کا تاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان رکھا اس نے ایسے کرے پر ہاتھ ڈالا لن فسام جو ٹوٹے گا نہیں ہوتا نا بات رسی پرانی ہو جاتی ہے تو کڑا بندے کے ہاتھ میں ہی رہتا رسی ٹوٹ جاتی ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں لن فسام اللہ ولی اللہ جین منو اللہ ولی ہے مومنو کا اللہ خیر خا منو یہ ہے قول ثابت اللہ تعالی نجات دیتا ہے قول ثابت کے ذریعے اس کلمے سے چمتو آپس منہ بلّا چمٹ جاؤ اللہ سے آپس منہ اللہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور اللہ کی رسی کیا قرآن حکیم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث ہے اس کی شان بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین یہ قرآن حکیم اللہ کی وہ متین موتی اور مضبوط رسی ہے ترف ہوں بے عدل بے عدیق اس کا ایک چہرہ تمہارے ہاتھ میں دوسرا رب کے ہاتھ وہاں سے نہیں چھوٹے گا تو تم نہ چھوڑو بچہ جب ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ لے تو یہ امکان ہے کہ وہ کھلونے چھونے دیکھے تو اس کی توجہ بٹ جائے تو ادھر اس کی توجہ لگ جائے اور ماں باپ کا ہاتھ چھوڑ دے اور گم ہو جائے ماں باپ اپنی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کسی میلے میں کسی بچے نے ہاتھ پکڑا ہوا اگلی پکڑی ہوئی تو یہ امکان ہے کہ بچہ کوئی دیکھے کوئی جادوگر کو کمال کرتے دیکھے یا کوئی گھوڑے چھوڑے دیکھے تو وہ ماں باپ کی چھوڑ دے ماں باپ باتیں کرتے آگے نکل گئے بچہ پیچھے گم ہو لیکن جب باپ نے ہاتھ پکڑا ہوا بچے کا تو بچہ صاف گسٹتا ہوا جاتا ہے کھلونے دیکھتا جاتا اور گسٹتا ہوا جاتا ہے لنف شاملہ اپنا ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دو امکان نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا جب بھی چھوڑو گے تم چھوڑو سبین بالکول دنیا میں دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رہو گے تو آخرت میں ثابت قدم رہو گے نا وہاں تو کوئی ٹرنیڈو لے کر نہیں آئے گا تمہیں ڈرانے کے لیے وہ پل سرات ہر بندے کا پل سرات اس کے ساتھ دنیا میں اور قدم قدم بچتا ہے جنت اور جہنم جہنم کے اوپر بچتا ہے تیرے اور جنت کے درمیان وہ پل بچتا رہتا ہے تو یہاں گرتا تو وہاں گرے گا وہ تو ایکشن لکھ لے ہوگا اب وہ بندے کا پلس سرات تھا اس کے سامنے وہ آپشن آیا تھا وہ پل سرات قدم قدم پر آتا جو سب اللہ اللہ کی بالقول سابت فی الحیات دنیا و فی دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رہو گے تو آخرت میں ثابت قدم رہو گے یہاں فیل ہو گئے تو آگے فیل جو کچھ یہاں کرو گے وہ آگے پلیش ہوگا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں زندہ بچ جائیں زندہ رہ لیں فلاں کر لیں ڈھی کر لیں کسی قیمت پر بھی یہ یہود کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہیں زندگی چاہیے چاہے کیسی بھی ہو وَالا زندگی کے معاملے میں دنیا کی حریث ترین سے ارے کی تمنا کاش وہ ہزار سال جئے یہ جو دوائیوں کے پیچھے تحقیقات کر رہے نا وہ ہمارے بھلے میں نہیں کر رہے وہ اپنی زندگی کی تلاش میں کسی طریقے سے موت کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا اور مومن کے پاس اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو آج کل دہشت گردی ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی تلی پر لیے رکھتے بائیس سال کا جوان اٹھارہ سال کا جوان بیس سال کا جوان کئی سال کا جوان یا جی تلواروں سے لڑتے ہوئے زخم لگ جائے بندے کی گردن اڑ جائے تو دوسرے کے ہاتھ سے اڑتی ہے نا بچنے کے امکانات بھی ہوتے مگر اپنے ہاتھوں فیٹے کو کھینچ دینا اس بٹن کو دبا دینا آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ماتم کرتے نا چیز کا ماتم کرتے یہ جو آج جانے دے رہے ہیں یہ اپنی ماں کے حسین نہیں ہے ہر ماں کو اپنا بیٹا اتنا ہی عزیز ہوتا ہے جتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یارا جی حضرت مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ہی روح تھی نا اور ایک ہی گردن تھی یا کوئی زیادہ تھی وہ تو لڑے کسی کی تلوار سے کٹی ہے تو اپنے ہاتھوں سے بدن کے اتنے ٹکڑے کروا لیتا ہے کہ شاپروں میں اٹھاتے ہیں وہ بازت نہیں ہے مناتے وہ ہیں جن کا یہاں کوئی نہیں ہوتا یہ تو آج بھی وہی نقشہ پیش کر رہی ہے یہ امت اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کا قصور ہو گیا ہے. جو اعزاز ہونا چاہیے تھا وہ ان کا قصور ہو گیا ہے یہ جو تمہارے ارد گرد حسین شہید ہو رہے ہیں ماں تم پچھلوں کا مناتے ہو اب تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے جو ہونا تھا ہو گیا تھا یہ جو یزید تمہارے سامنے روز حسینوں کو آج کے یزید آج کے حسین کو شہید کر رہے ہیں اس پہ ہمت کرو تو کچھ ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ بے حیائی اتنی ہو جائے گی اور امن پر نہیں انل مل اتنا ختم ہو جائے گا لوگوں میں غیرت ختم ہو جائے گی آپ نے فرمایا ایک مجمع بیٹھا ہوگا اس میں سے کوئی عورت گزر رہے گی اس مجمع میں سے کوئی شخص اٹھے گا اور اس کے ساتھ بدکاری کر لے گا وہ مجمع خاموچ جیسے کچھ ہوئے نہیں روٹین کا کام ان میں سے ایک بندہ صرف اتنی غیرت کرے گا وہ بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیوں کیا ہے وہ اتنی جہارت کرے گا اسے کوئی تھوڑی سی شرم آ جائے نے فرمایا کہا ایمان کے شوب میں سے ایک شوبھا فرمایا اتنی گہرت آئے گی کہ اسے یہ کہے گا کہ اللہ کے بندے تو اوٹ میں لے جاتا ہے آپ نے فرمایا وہ ان میں ایسے ہوگا جیسے تم میں ابو بکر اور عمر ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کیوں حسین کوئی یہ نہ سمجھ ان کی توہین ہو رہی ہے اگر اس بندے کو حضور نے ابو بکر اور عمر کے متشابہ قرار دیا ہے کہ آج جو ابو بکر اور عمر کا تمہارے یہاں مقام ہے اس وقت کے مسلمانوں میں وہ بندہ جس میں اتنی تو آیا آئی ہے نا کہ ذرا اوٹ میں یہ کام ہو جاتا تو بہتر تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج یہ نہیں ہوتا جب کسی حکومت کے خلاف لوگ اٹھتے تو مارے نہیں جاتے حضر مام و سیرت ضلع تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہی یہ ہوا تھا نا حکومت کے خلاف اٹھے تھے پولیس نے شہید کر دیا اب پولیس ہمارے یہاں کے یزیدوں کی پولیس نہیں شہید کرتی لوگوں آپ جو قرآن مارے جاتے ہیں ٹینک چڑھا دیے انہوں نے آج کے دور کے حسین اور آج کے دور کے یزید کو دیکھو اس کا علاج سوچو کوفے والے قیامت کے دن مجرم ہوں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا جب وقت آیا ساتھ چھوڑ گئے بعد میں تین سال بعد چار سال بعد ان کو احساس ہوا جا کے انہوں نے ان قبر پر ماتم کیا اپنے آپ کو مارا پیتا چونکہ قصور تھا ان کا اس کے بعد یہ ایک دین ہی بن گیا مارنے پیٹنے والوں کا لیکن آج وہ کوفے والے ان کے مجرم ہیں آج کے حسینوں کے ہم مجرم بلایا انہیں جہاد کے نام پر وہ اپنے محلات چھوڑ کے گئے جن پاسپورٹوں کی تمنا دل میں لیے ہم مر رہے ہیں وہ پاسپورٹ تھے ان کے پاس وہ سارا کچھ چھوڑ چھاپ وہ مرنے چلے گئے اور ہم نے کوفے والوں کی طرح پیٹ دے دی اور ان کے بدنوں کے ٹکڑے کروا دی کوفے والوں کو روتے ہو آج کا یزیدوں کو نہیں دیکھتے ان کا ساتھ دیتے ہو فراد ہے یہ ماتم اور یہ تارک اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ قربانی مانگتا ہے تمہیں قیمت دینی پڑے گی اسلائے با گویم مسلمانم برزم کہ دانم لائے لا را اب مسلمان کہتے ہوئے دل ڈرتا ہے اگر پکا مسلمان ہے تو اب ایک نئی اس یہ ماڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے جو گہرا نہ ہو آپ کو پتہ ہے جو زخم گہرا نہ ہو گوشت میں نہ گیا اور صرف خال اس کی کٹی ہو اس کو کہتے ماڈریٹ انجریز پرچے میں جب لکھا جاتا ہے ڈاکٹر رپورٹ دیتا ہے تو لکھتا ہے ماڈریٹ انجریز ہیں اسکن میں ہے گوشت میں نہیں ہے یہ کہتے ہیں ماڈریٹ مسلمان ہیں ہم اوپر اوپر ہیں ستنے ستنے ہو گئے ہیں باقی اندر دل تک کوئی نہیں گیا یہ ایک نئی اصطلاح ماڈریٹ انتائی تو ہین جب تک تم رب ہماری اللہ رسول ہماری بنیاد ہیں جب تک تم ان سے وہ ہماری جڑ ہیں جب تک تم ان سے نہیں جڑے ہوئے تم یا مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو یہ ماڈریٹ سا درخت جس کی جڑ زمین میں کوئی نہ ہو وہ ماڈریٹ ہوتا ہے چلتے چلتے بچہ بھی ہاتھ مارے تو اٹھا کے لے جا ذرا سی لالچ وہ دیتے ہیں دیتے کچھ نہیں ہیں صرف دکھاتے ہیں وہ لالی پاپ ہم سب کچھ بیچ دیتے ہیں. یہ ماڈریشن مومن اللہ اور رسول سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی بنیادیں ہیں ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ تو کیا کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے یا محمد اللہ کے رسول ہیں ہیں کا کیا مطلب ہے ہمارے ریڈوز راہ تو کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب یہاں موجود ہیں دیکھیے جب مولوی دین کو بگاڑنے پر آتا ہے تو کیسے بگاڑتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب ہے کہ حضور کی اتارٹی آج بھی موجود ہے جس طرح وہ بکر صدیق کے زمانے میں موجود ہے آج بھی وہ متا ہیں قابل اطاط ہیں آج بھی وہی وہ ہمارے ہیرو ہیں آج بھی وہی وہ ہمارے اسوا ہے آج بھی سٹینڈرڈ زندگی محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنا پورا اترے گا اتنا مقام پائے تھے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے میں تھے جیسے کہ فلاں ہمارا مینیجر تھا مطلب یہ ہے کہ آج اس کے مینیجر والے اختیارات ختم ہو گئے ہیں اور فلاں ہمارا مینیجر ہے علیہ السلام اللہ کے رسول تھے یا ہیں وہ تھے حضور کی آمد کے بعد سارے تھے اب ہیں کئی آمد تک صرف محمد رسول اللہ کیا. اب حضور نے فرمایا اگر موسا بھی آج ہوتے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی عیسا علیہ السلام تو زندہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں مگر وہ اللہ کے رسول تھے ان کی سارٹی ختم ہو گئی ہے آپ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہیں نماز اس طرح پڑنی پڑے گی جس طرح حضور سے ثابت ہوگی اب وہ متاح نہیں ہے اب وہ متی ہے فرمایا تھا اگر آج موسا ابن عمران بھی ہوتا تو اس کی نجات میری پیروی میں آج اس کی رسالت کو میری رسالت کی جوتیاں صاف کرنی پڑتی ان کی رسالت متی ہو گئی کینسل ہو گئی ہے حضور کی تو وہ جو کہا یہ جو ماڈریٹ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے اس وقت قابل اعتبار آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا بھائی اور اللہ بھی الہ تھا مگر وہ حضور کے زمانے میں تھا جب اس کی بات مانی جاتی تھی آج کل اس کی بات نہیں مانی جاتی وہ ڈالر کوئی نہیں دیتا ادھر سے ہمیں آئی ایم ایف سے ملتے ہیں ادھر سے ہمارے قرضے معاف ہوتے آج وہ الہ ہے آج اس کا وارڈ آرڈر چلے یہ ماڈریٹ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں آج بھی حضور کی نافرمانی اتنی ہی بری اور اتنی جو ہے وہ شناخت والی ہے کہ اگر حضور کی اس وقت حضور کی موجودگی میں کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی یہ آج کل نہیں چل سکتا صاحب آپ تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن یہ چل نہیں سکتا آج کل تو آپ اس آدمی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اسے مسلمان سمجھا جاتا اس زمانے میں اسی طرح آج بھی حضور کی اتھارٹی موجود ہے وہ قابل تباہ ہیں وہ ہمارا اسوا ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہمارا آئیڈیل دور وہ دور ہے جو حضور کا دور تھا خیر القرون نے کرنی تم اللہ دین یل تم اللہ دین یلونا تم اللہ ہم اس لیے رجت پسند ہیں ہم پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے دے کے اپنا نقشہ بناتے یہ کہتے ہیں یہ رجتک پسند ہے اچھا یہ ترقی کر رہے لاجیکلی دیکھا جائے تو جو ان کی تھیوری ہے اس کے مطابق پہلے انسان ننگے پھرتے تھے پھر تھوڑی سی انسان میں شعور آیا انسانیت آئی تو اس نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈانپنا شروع کیا درختوں کی کھال سے ڈانپنا شروع کیا بعد میں کپڑا بننا دیا پھر کپڑے سے ڈانپنا شروع کیا انسانیت ترقی کرتے کرتے اور تم جو ننگے ہو رہے ہو بغیر تو تم رجت پسند نہیں ہو کی طرف پلٹ کے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ابتدا ہوئی تھی ننگے سے کپڑے کی طرف تم کپڑے سے ننگے کی طرف جا رہے ہو رجعت پہچان تھا تم تمہاری اپنی تھیوری کے مطابق پہلے رشتے ناتے کوئی نہیں ہوتے تھے انسان ترقی کرتے کرتے بعد میں جو ان کے بڑے ہوتے تھے ایلڈرز ان کے انہوں نے کہا کہ یہ بہن کے ساتھ بھائی کا کہا نہیں ہوتا. مذہب کو نہیں مانتے وہ خدا رسول کو نہیں مانتے وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو بڑوں نے قانون بنایا کہ یہ بہن کے ساتھ بھائی کا نہیں ہونا چاہیے اور ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہونا چاہیے اور فلاں کے ساتھ فلاں کا نہیں ہونا چاہیے یہ ایلڈرز نے اس وقت فیصلہ کیا تھا اپنے ماحول کے مطابق اپنے اس کے مطابق انہوں نے کیا تھا اور یہ حدود انہوں نے مقرر کر دی تھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ جو حدود کو توڑ رہے ہو تم پیچھے نہیں جا رہے اسی وہ ایرا کی طرف ایرا جو تھا وہ دور جہلیت کا جو زمانہ تھا تم اس طرف نہیں جا رہے جب مرد کو مرد سے شادی کی اجازت دیتے ہو عورت ننگی تھی اس کو پردہ کروایا گیا اب تم ان کو ننگا کر کے ہوٹلوں کی چھتوں پہ بسنت منواتے ہو ادھر تمہارے بھائیوں کو زندہ جلایا جا رہا تم ان کی رسمیں مناتے ہو کمال کے مسلمانوں کو روتے اور کوفے والوں اور بات کہاں پہنچی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر پابندی لگائے ہمارے بینک اکاؤنٹس پر انہوں نے لگا دی اور ساری تنظیموں پر لگا دی اب وہ کہتے ہیں قرآن پر پابندی لگاؤ جب تک یہ رہے گا یہ مسلمان دہشت گرد ہوتے رہیں گے یہ کتاب ان کو کہتی ہے فخل وم وخو الحم یہ کتاب ان کو کہتی ہے سارا بعض۔ یا تو اس کو جیسے وہ کہتے وقال اللہ لا یار جنا لکھانا ایسے بھی قرآن غیر اور بدل یا تو کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اسی کو بدلی کر دو یہ تو کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں کوئی ذرا لحاظ نہیں کرتا یا تو اس کو ہماری بائبلوں کی طرح اس میں سے نکالو یہ آیات اور آپ کو ہے ہندوستان میں ہندوؤں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے یہ مندر تھا کسی زمانے میں بوت تھے نا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے بوت اٹھا کے پھینکے تھے بھائی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے بوت اٹھا کے پھینکے گئے تھے تین سو ساٹھ بے سفا مروا پہ بت تھا وہ کہتے ہیں وہ پہلے مندر تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بت باہر پھینکے تھے ہمیں اتنا تنگ نہ کریں کہ ہم پلٹ کے دوبارہ اس کو مندر بنا